إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مغيلا له ومن يملل فلا آبي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نعهده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير اله هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قابل مهمان انا كل الله کرام مہمان خصوصی المدنی دیگر علماء الكرام محکم دی آئیوں اور قابل کرام ماں آج کا اس خطاب کا جو عنوان مقرر کیا گیا ہے وہ ہے فجر کی نماز مشکل کیوں اگر اس کا کتاب اور اس کا عنوان یہ ہوتا نماز مشکل کیوں تب بھی بات اپنی جگہ بالکل درست تھی کہ آج مسلمانوں کا حال مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ دکھائی دے گا کہ سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں جس عمل کے بارے میں انہیں فکر مند ہونا چاہیے تھا آج امت کا ایک بڑا طبقہ اسی عمل کے بارے میں سب سے زیادہ لا لاپرواہ ہے نماز اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان پر فرض کی ہے زکات اور حج کے معاملے میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ زکات مالدار پر فرض ہے غریب پر نہیں اسی طرح سے حج اس کے لیے ہے جو اس کا راستہ اختیار کر سکتا ہے سفر کے اعتبار سے یا اس کی جو بھی اس کا خرچ ہے یا جو بھی اس کی آسانیاں ہیں اس کے لیے محسر ہے لیکن نماز پانچ وقت کی نماز ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو عورت ہو دونوں پر پڑھتے ہیں اور یہی نہیں کہ نمازیں پڑھ ہیں نمازیں ان کے متعین مخصوص اوقات میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کبھی کبھی نماز پڑھ لو بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا عقیم نماز قائم کرو اور خطاب کسی فرض سے نہیں کیا بلکہ پوری امت سے کیا کہ تم سب نماز قائم کرو ان نہ خلاخلینی نہ کتاب محبوطہ یقینا نماز ایمان والوں پر ان کے لکھے ہوئے طے کیے ہوئے مقررہ اوقات میں فرض ہے جب جی چاہے پڑھ لیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے بلکہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے جس وقت میں اس کو وہ نماز ادا کرنی چاہیے اس وقت پر اس کو نماز پڑھنی پڑے گی عموماً کس سلسلے میں مسلمانوں کا عمل آپ دیکھیں تو نماز ایک طبقہ تو وہ ہے جس کے نزدیک نماز اتنی ضروری نہیں جتنا جاب پہ جانا ضروری ہے پابندی آپ دیکھیں گے کمپنی میں جاب پر ہے دکان اس کی ہے تاجر ہے پابندی سے روزانہ نماز کھلی جائے گا سردی ہو گرمی ہو بارش ہو نماز اسے, نماز اس کا معاملہ الگ ہے تجارت کا معاملہ جاب پہ جانا نہیں چھٹے گا دکان پہ جانا نہیں چھٹے گا اگر کوئی آدمی آ کے کہے کہ آج دکان تھوڑا چھٹی لے لو بند کر دو نہیں چاہے کسٹمر آئے یا نہ آئے پچھلے دن کا تجربہ اگلے دن پر اثر نہیں ڈالتا ہے کہ دن بھر آج دکان پر بیٹھا رہا اور کوئی کسٹمر نہیں آیا تو آدمی کوئی بھی آدمی تاجر یہ نہیں کہتا ہے کہ چلو چونکہ آج لوگ نہیں آئے خریداری کے لیے دکان پر لہٰذا میں کل اپنی دکان بند رکھوں گا بلکہ آدمی کہتا ہے بڑی فائدہ تو یہ ہے دکان ہر دن کھلی رہنی چاہیے لوگ آئیں یا نہ آئے وہ آوازوں کی وجہ سے اپنی دکان کو بند نہیں کرتا ہے کہ لوگ نہیں آ رہے بارش کے دنوں میں دکان کھلی گرمی کا موسم ہے دکان کھلی رہے گی سردیاں ہیں زکام ہے زکام کے ساتھ کمبل اڑ کے دکان پہ بیٹھے گا وہ اس کو ایک فریضہ سمجھتا ہے جس کی بھی اذان نہیں ہے بھائی ازان ہوتی ہے روزانہ آہ? پانچ وقت میں یا صبح میں ایک ہی بار ہے کہ دکان کی طرف آؤ مقام سے نکلو کوئی اذان ہے نہیں ہے پابندی آپ دیکھیے ٹرینیں بھر بھر کے لوگ لٹک لٹک کے جا رہے ہیں کہاں جا رہا بھائی نماز کے لیے نہیں کہاں جا رہا ہے رزق کے لیے تجارت کے لیے حالانکہ اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں رزق کی بات کہی رزق سے پہلے نماز کی بات کہی اور نماز کے بعد رزق کا وعدہ کیا نماز آپ دیکھیں چاہے جمعہ کا معاملہ دیکھیں عمومی نماز کا معاملہ دیکھیں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جمعہ کے دن مثال کے طور پر تجارت چھڑا کر نماز کا حکم دیا اور نماز کے بعد ان کو اجازت دی کہ وہ جائیں تجارت کے لیے اصل نماز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ امر کبر صلاحی و اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس کا خصوصی اہتمام کیجیے لانا رسک ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے ہم ہمارا مطالبہ آپ سے رزق والا نہیں ہے نقل نرزقوک بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں وصولی تخوا اور اچھا انجام ان کے لیے ہے جو قہضگار میں اچھا انجام تخوا یعنی اہل تخوا کے لیے آپ اس آیت میں غور کریں حکم دیا جا رہا ہے نماز کا ایک تو عملی اعتبار سے نبی کو نماز کی تاکید کی جا رہی جو نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں اتنا اہتمام کہ رات کی نماز جو لازم نہیں ہے اس کا اہتمام کرتے کرتے پاؤں میں سوجن آ رہی ہے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے آپ نماز کا خصوصی حکم اہتمام کیجیے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے خود بھی نماز کا ہے تمام لا لانا سالو کا رز ہمارا مطالبہ آپ کے رزق کا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک مقصد طے کیا ہے اور ایک اس کی حاجت رکھی ہے حاجت کے تکفل کا پورے کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے لیکن مطالبہ عبادت کا ہے آپ دیکھیے قرآن کریم میں دوسری جگہ دیکھیے و ماں خلقنس میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ماں اری دن ہوں میں رزق نہیں چاہتا اور نہ اس کا مطالبہ ہے کہ مجھے وہ کھلائیں اللہ کا مطالبہ بندے سے رزق نہیں ہے اللہ کا مطالبہ بندے سے عبادت کا ہے عبادت مقصد ہے اور رزق کی طلب انسان کی حاجت اور اس کی ضرورت ہے آدمی اگر اپنا مقصد پورا کرے اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا اسی لیے آپ صورت الفاتحہ میں دیکھیے پہلے مقصد ہے اس کے بعد حاجت ہے عیا کا و عیا کام اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں کہ جب ایک انسان اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتے تو وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگ سکے اللہ کی مدد کا حقدار وہ ہوتا ہے مقصود یہ ہے مقصود اللہ کی عبادت ہے حاجات بدلتی رہتی ہیں پوری نہ ہو جہنم میں نہیں جائے گا لیکن مقصد اگر پورا نہیں ہوتا ہے تو آدمی جہنم میں جا سکتا ہے با بدھ ہوا تو اللہ کی عبادت اور اسی پر اعتماد کر اسی پر توکل کر اللہ کی عبادت اگر واقعی آدمی کرے تو پھر وہ اس کا حقدار ہو جاتا ہے کہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر کے اس سے کامیابی کی طرف اور امید اور یقین اللہ کی حفاظت اللہ کی کفالت کب ملے گی جب اللہ تعالیٰ کا بندہ یا پورے طور پر بن جائے گا ابن سعیم رحصلہ الوا بل الس میں کہتے ہیں اور کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں دو لفظ یہاں پر آ رہے ہیں ایک ہے کفایت اور ایک ہے ابدیت وعدہ کیا جا رہا ہے اللہ کافی ہے کس کے لیے اللہ کی بندی کے لیے انسان اگر اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دے تو اللہ کی کفایت اس کے لیے کمال درجے میں ہوتی ہے جیسی بندے کی ابدیت ہوگی ویسے اللہ کی طرف سے اس کے لیے کفایت ہوگی یعنی اللہ اس کے لیے کافی ہوگا تیری عبادت ڈھنگ کی نہیں اللہ سے مطالبہ کر رہا ہے چاہتا ہے کہ اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے تو بندہ تو بند اللہ کی کمال درجے میں عبادت کرنے کا تو اہتمام کر اللہ تیری کفایت کرے گا کوئی اذان نہیں لیکن گاڑیاں بھر بھر کے آپ صبح دیکھیے اعتبار سے ایسا ایسا ہوتا ہے جیسے لوگ ہاشر میں جا رہے ہیں भर भर के लोग खड़े हैं लोग एकदम तैयार है जैसे बस आई दूसरे से पहले मैं चढ़ के जाऊंगा कहा जा रहा है जन्नत की तरफ नहीं दुकान की तरफ कहां जा रहा है कंपनी में जा रहा भाई लेट नहीं होना चाहिए पहली बस छोड़ दे चलेगा ना क्या मसला है नहीं भाई लेट हो जाऊंगा तो मसला लेट जाएगा जाए। इतना यानी टाइम तक पहुंचना है पर नमान لیٹ تو بہت دور کی بات ہے بھائی پہنچنے تو بہت بڑا احسان امام صاحب کا اگر پہنچ جائے بلکہ بعض اوقات امام صاحب ارے کیسے کیا ایسا بولنے کو نہیں کرتا امام تم تو کبھی آتے نہیں کہیں غلطی تو نہیں ہوگی کہیں اور جا رہے تھے راستہ بول گئے یہ آج مسلمانوں کا اور جمعہ کے دن معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اسلام زندہ ہے اور عید کے دن تو امام صاحب بھی آ جاتے ہیں میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ بستی میں اتنے مسلمان اتنے مسلمان یہ آئے کہاں کہیں امپورٹ تو نہیں اتنے مسلمان بلکہ ہوتا ہی ہے اکثر مسجدوں کا حال ہی ہوتا ہے کہ بھائی عید کی پہلی جماعت آٹھ بجے ہوگی اور دوسری جماعت ساڑھے آٹھ بجے ہوگی آج کیا ایمان کا جوش آ گیا ہے کہ ایک نماز کے لیے دو جماعتیں لیکن اسی عید کے دن کا حال کون سی نماز فجر کی نماز عید کے دن کی نماز جس کے لیے اذان نہیں کون سی نماز کے لیے ازان نہیں عید کی جو نماز ہے اس کے لیے کوئی ازان نہیں لیکن آدمی نہا دھو کے دلہا بن کے عطر اور سرما اور جو بھی اس کے بس میں لگانا ہے سرد لگا کے اور کچھ تو شوقین اماما بھی آج عید کا دن ہے آج نماز کا دن ہے پھر اگلے سال آتا ہے کی نماز کے لیے عید کی نماز کے لیے ایک دم تیار ہو کے اور آج تو میرے بچے بھی نماز پائیں گے ایک طرف چننو دوسری طرف مننو دونوں کو لے کے مسجد ایک دم آتا ہے اور سب کو کسی کے سر پہ لات مار کے کسی کے کندھے کو ہاں اور رومتا ہوا اسی کے ہاتھ سے پاؤں دے کے آگے پہلے سب میں پڑوں گا میں کیونکہ معلوم نہیں موقع پھر آئے یا نہ آئے کیونکہ اگلی عید سے پہلے اگر مر گیا تو یہ حال سلمان اذان نہیں اس کے لیے لیکن ایک دم احتمام سے آئے گا اور اسی عید کی فجر کا حال آپ دیکھیے کون جیسے ہم دو ہمارے گھر والا معاملہ ہے تو مہذن صاحب امام صاحب اور کچھ جو ہے بستی کے وہ لوگ جن کو کچھ اور کام نہیں ہے پہلی صرف مشکل سے کہ اگر امام صاحب بھول جائیں کچھ تو لقمہ دینے والا بھی کوئی نہیں یہ حال بجر کی نماز کا ہے جس کے لیے اذان ہو رہی ہے آج اگر امت کا یہ حال ہے کہ جس کا سب سے پہلا مطالبہ ہے اس کی تیاری نہیں ہے جو مسلمانوں کے لیے نسرت کا بہت بڑا ذریعہ ہے کانا اذا حضب امر کہ جب آپ کے لیے کوئی فکر کا اندیشے کا معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں جب پریشانی کے حالات آتے اس وقت آپ کا ذریعہ جس سے آپ اللہ کی مدد چاہیں بدو یا آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں جو ذریعہ مدد کا ہے وہ صبری مدد چاہو اللہ کی صبر اور فلاد کے ذریعے سے آج جو مدد کا ذریعہ ہے اسی کو مسلمان نے دفن کر دیا ازر کتنا بڑا ہے ازر ایسا ہے جو خود ایک جرم ہے کتنے مسلمان ہیں آپ پوچھئے بھائی نماز آپ دکھائی نہیں دیتے آئیں گے نا چلیے جائیں گے چلو بولے نہیں آپ نہیں میں ان شاء اللہ آتا ہوں کیوں نہیں آتے ہوئے آپ نماز کے لیے ابھی چلو ساتھ میں نہیں کیوں نہیں ترت نہیں کیا نہیں ہے میں غلطی ہوئی. چا, چا بتایا نے؟ تحارت نہیں. جو مسلمان اپنی تہارت کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے وہ باقی دین کی کیا حفاظت کرے گا اپنے ایمان کی اپنے دین کی اپنی اخبار کی کیا حفاظت کرے اب تہارت کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے. یہ بچہ ہے کوئی کہ اس کو کوئی ہوش و حواس نہیں کہ کبھی بھی پیشاب کر دیا کپڑوں میں یہ بچہ ہے اس کو پاکی نہ پاکی یہ جگہ پہ بیٹھتا ہے اگر کہیں کرسی پہ تو وہاں بھی جھٹک کے بیٹھتا ہے ہے کہ نہیں ہوٹل میں جاتا ہے پلیٹ اس کے سامنے دھوئی بھی رکھی جائے تو ٹو سے لے کے صاف کرتا ہے اتنا پاکیزی کا شہدائی ہی ہے یہ کپڑے پہ اگر ذرا دھبا لگ جائے دور لگ جائے ایک دم فکر سے صاف کرتا ہے لیکن ایک چیز صاف کرنے کا اس کو احتاط نہیں ہے وہ کیا ہے اپنا پیشاب جو سب سے گنگی چیز ہے کہ جس سے نماز جیسا عمل جو قیامت میں سب سے پہلے پوچھ ہونے والی ہے اس کی لیے لازمی شرط ہے اور جس سے سب سے زیادہ عذاب قبر میں ہوتا ہے اس کا سبب نہیں ہے آج مسلمان کے پاس گزر بھی ہے تو خود جرم ایسا تو عزر بھی عزر نہیں جو واقعی قابل قبول بات آسو جی کیا حال ہوگا پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہاں گئے اللہ کی مدد ہے تو نے اللہ کی مدد کے ذریعے کو خود دفن کیا اپنے ہاتھوں سے جو سب سے بڑا ذریعہ تھا اللہ کی مدد کا تو, تو نے اس ذریعے کو خود دفن کیا ہے وقت جد وقت قریب اللہ سے دوری کا راستہ تو تو نے اختیار کیا ہے اللہ نے تو اللہ تو تجھ سے دور نہیں ہوا اللہ نے ذریعہ دیا جا کر قریب ہو جا کو کیا کیا چھوڑ دیا اللہ سے قرب کا راستہ تو اللہ کا دروازہ تو کھلا ہے انہیں جانا چھوڑ دیا اور پھر کیا بیٹھ کے چائے کی پیالیوں پہ کہاں گئی اللہ کی مدد کیوں نہیں اللہ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے تو مسلمان ہے اندر سر سے پاؤں تک دیکھا جائے تیرے اندر کوئی علامت ہے تو کو امام صاحب بستی کے لوگ بھی پہچانتے نہیں تو مسلمان ہے کہ نہیں ہے نہ تیرا واحد ایسا ہے نہ تیرے مسجد میں آنا ہے تیرا. کے مسلمان اوقات میں اللہ نے آج مسلمان کا حال یہ ہے تجارت میں ادھر ادھر شادی میں ولیمے میں ہر جگہ جائے گا کوئی کہ ولیمان ہی تو ہے اس سے اس کے نکاح سے کوئی فرق پڑنے والا گیا تو کیا تو ہو گیا یہ ولیمانکاحی نکاح کے بعد کی چیزیں اب تیرے نہ جانے سے نکاح تھوڑی رکنے والا یا آئیں نکاح میں نکاح میں جانا جلدی کرو بیوی سے کہتا ہمیں ایسا دیر کرتی ہے جلدی پہنچنا ہے وہ ہے کس کرنے کا ہے کیوں اتنا جلدی جا رہا تو کیوں محنت کر کے کیوں جلدی تیار کے بھاگ رہا ہے تو دولہ تو نہیں کیوں جا رہا ہے नाराज हो जाएंगे वही नहीं मैं दिखना सही निकाल के वक्त में भाई स्टेज पर ना सही अमृत में तुम्हें आया ये फिक्र मस्जिद में आने की क्यों नहीं है इतना तो उसके सामने आना चाहता है दो रा देख ले क्या करेगा जन्मत में डालेगा मेरे महीने भर का सच्चा उठाएगा क्या कुछ भी नहीं लेकिन मैं जाऊँगा उससे वो नाराज हो जाएंगे अगर मैं नहीं کوئی جنگ کا اعلان کر دیں گے اس کے خلاف حملہ کر دیں گے اس پہ لیکن ایک آدمی نماز کے بارے میں وہ فکر نہیں ہے جو نکاح کے بارے میں ولینے کے بارے میں جو آپ کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. لوگوں کو لگانا پڑتا ہے مسجدوں میں اس طرح کیا؟ نماز پڑھیے اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے یہ درگت مسلمان کی ہو گئی کہاں پہنچے ہم لوگ अगर आप इसी जगह जाओ आता नहीं आगे आगे है का नमाज पढ़िए इससे पहले क्या आ रहा ही नहीं बेचारा तो पढ़ेगा कब इसको इसको तो अखबारों में देना चाहिए इसको हैंडमिल बना के घरों पर पहुंचाना चाहिए उनके जो नहीं आ रहे लेकर आपके पास नमाज के लिए वक्त नहीं ताजुब है ताजुग इस पे नहीं, حکومت آپ سوچیے کہاں پہنچ گئی ہماری جس کے بارے میں کوشچن ہی نہیں ہے اس میں تو کسی ہونا ہی نہیں چاہیے لیکن اس بارے میں آج مسلمان اتنا زیادہ پچھڑ گیا نوبت یہ آ है ہے کہ ازان ہوتی ہے دیکھیے یعنی ہوتا ہی ہوا ہے نوبت یہ آتی ہے ایک آدمی چار دوستوں میں بیٹھا ہے جس میں غیر مسلم بھی ہے اذان ہوتی ہے غیر مسلم کہتا ہے نمک خود ہی جائے گا یعنی آج ایک غیر مسلم ایک مسلمان سے کہے جان نماز کے لیے جان تمہاری ازان ہو رہی نا یہ آگے پھر بھی نماز کو کیا آتا ہے سوچیے یہ بلکہ بعض اوقات مسجد کے قریب کسی جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے اور جیسے اذان ہوتی ہے اب لوگ آنے والے ہیں نماز کے لیے تو یہ مسجد کے پڑوس سے اٹھ کر اپنے گھر کو جاتا ہے ویسے ہی جیسے اڈلی ہوا چھوڑتا ہوا شیتان بھاگتا ہے اذان ہوتی تو کیا ہوتا ہے شیتان بھاگ پڑا ہوتا ہے ہا نکل جاتی ہے اس کی تو یہ ویسے ہی بھاگتا ہے جیسے شیتا ہے یہ آج امت کا حال ہو جائے اگر اور آپ بتائیے کتنا فیصد طبقہ نماز پڑھتا ہے ہر بستی میں آپ دیکھیے جمعہ کا ریش اور پانچ نمازوں کا ریش عید کا ریش اور جمعہ کا ریشو. آپ کو لگے گا کہ کتنی پبلک ہے لیکن جو نماز کے لیے نہیں آتی ہے اور کتنی مٹھی بھر لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں امت کا آدھے سے زیادہ طبقہ وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے اور ہم کیا چاہ رہے ہیں اللہ کی مدد آئے اللہ کی مدد یوں ہی آتی ہے تم دین کا جنازہ نکالو دین کے بنیادی اعمال کو تم خراب کرو اور پھر اللہ تمہاری مدد کرے کیوں کرے اللہ مدد اللہ تمہاری مدد. بِعَنْدِ جس اہد کو تم نے مجھ سے پورا کیا ہے تم پورا کرو میں بھی اس کو پورا کروں گا جو میں نے مدد کرے گا اللہ کی شرطیا ہے تمہارے پاس کوئی پیدائشی حق نہیں کہ تمہاری مدد کی جائے تم کو اپنے لیے استحقاق پیدا کرنا پڑے گا اور کیا ہے وہ اے اللہ ہم تیری مدد کرتے ہیں تجھے سے تیری ہم عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں ہم نے پہلا حصہ تو چھوڑ دیا دوسرا پکڑ کے بیٹھے ہیں اللہ مدد کر پہلا حصہ کہاں ہے تیری عبادت کرتے ہیں عبادت کر اور مدد مان تو یہ بنیادی چیز یاد رکھنا ضروری ہے اور پانچ نمازوں میں سب سے برا حال کس نماز کا ہے وجر کی نماز بہت سارے لوگوں کا حال کیا ہے وہ برابر ٹائم سے نماز پڑھتے ہیں لیکن کون سا ٹائم ان کا طے کیا ہوا ٹائم کتنے کا لگائے گا نو بجے کا آٹھ بجے کا نماز پہلے پڑھتا ہوں پہلا کام سے کیا کرتا لیکن الارم کتنے بجے لگائے گا آٹھ بجے کا آٹھ بجے اٹھے گا پہلے ایک دم نماز پڑھے گا اور پھر اس کے بعد میں یہ خود ایک بداعت ہے اللہ تعالی کے حکم کو اپنی طرف سے بدل کے ٹائم چینج کر دیا اس بھی غلط ہے یہ, یہ غلطی نہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے, غلطی ہے کہ نماز کا ٹائم بدل دیا کتنی شرم کی بات ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کتاب اور محبوب ہے نماز کی اہمیت دین میں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما يحاسب به العبد بندے کے قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھ ہوگی نماز کی ہوگی سب سے پہلے محاسبہ کس کا ہوگا نماز کا ہوگا کون سی کمپنی میں جاب پہ تھا ڈاکٹر تھا کہ انجینئر تھا گریجویشن ہوا کہ نہیں ہوا پوچھے گا اللہ تعالی کوئی قیمت نہیں اللہ کے پاس کتنی فکر لیکن نماز کے بارے میں اتنی فکر نہیں ہے. سب سے پہلے پوچھ قیامت کے دن ہونے والی ہے اس کی نماز نہیں آپ دیکھیں اس سے معلوم ہوتا ہے دین میں عبادت کا کتنا کتنا بڑا مقام ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری وہ تحریکیں جن میں عبادات کو تعوی حیثیت دی گئی بعض لوگوں نے کیا لکھا جتنی نماز نماز ہے روزہ ہے یہ مجاہد کی ٹریننگ کے لیے یعنی نماز کیا ہے ملٹری ٹریننگ سے کی رہتی ہے سب جیسے ملٹری ٹریننگ میں جاتا چھٹی وہ ہے ایسے لوگوں کی عموماً زندگی میں آپ کو عبادات میں عبادت کسی اور چیز کے لیے ذریعہ نہیں ہے وہ ٹریننگ نہیں ہے وہ خود مقصود ہے باقی چیزیں سانوئی ہیں چاہے مسلمانوں کی حکومت ہو یا نہ ہو نماز ہے نماز فی نف سی مقصود ہے اسی لیے سب سے پہلے قیامت کے دن ٹریننگ کا سوال ہوگا نہیں اصل چیز یہ ہے سب سے پہلے سوال یا یہ پوچھا جائے گا تمہارا طریقہ کون تھا پوچھا جائے گا کی محنت کی کہ نہیں کی یہ پوچھا جائے قبر میں پوچھا جائے گا آج سے مسلمان اس کو بنیاد سمجھے کہتے ہیں کہ غلط ہے اللہ کرے مسلمانوں کا ایک خریفہ ہو جو مسلمانوں کے امور کو نبھائے اور امت کے حالات اچھے بنے لیکن کیا یہ مقصد ہے جو مقصد جس کا سب سے پہلے مطالبہ اور محاطبہ ہونے والا ہے اس کا معاملہ کیا ہے بلکہ معاملہ یہ ہے کہ رات میں دو دو بجے تک چین روس امریکہ جاپان جرمنی افریقہ مصر اور الجزائر اور سیری اس کے بحث بہت سے ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے فجر گائب کیوں رات میں خلافت کی میٹنگ تھی آج ہی حال ہے کتنے لوگ ہیں اسی گپش میں وقت ظاہر کرنے قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی ہے اس کے بارے میں مسلمانوں میں یہ کمزوری ہے بہت چبھتی یہ بات جب بولی جاتی ہے قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا نماز کا کیا ہوا کہ تب سمجھ میں آئے گا کہ واقعی میں تو کسی اور چیز میں پڑا رہا اللہ دین اب اللہ تعلم کی خیاسی دنیا وہ سب نا الن ہو یقینوں نے سنا ان کی دنیا کی کوششیں سب برباد ہو گئی اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کسی اچھے کام میں ہوئے ہیں تو یہاں پر دیکھیے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی کوچ ہوگی اور آپ رماتے فن ان فلحت فلحل ار عملی کی اور اگر نماز صحیح نکل آئی تو اس کے باقی سارے اعمال صحیح نکلیں گے وہ انفتد ار عملی ہی اگر نماز میں بگاڑ رہا باقی سارے اعمال میں بگاڑ نکلے گا تجارت میں بگاڑ نکلے گا نکاح کے معاملات میں گھوکوک کے معاملات میں بگاڑ نکلے گا کیوں نماز بگڑی ہوئی ہے بگاڑ کا اثر بگاڑ پڑے گا بگڑی ہوئے کیونکہ نماز اگر صحیح ہوتی زندگی صحیح ہوتی ہے زندگی بگڑی ہوئی ہے نماز کا بگاڑ پوری زندگی کا بگاڑ لاتا ہے. نماز کی اصلاح پوری زندگی میں, اصلاح لاتی ہے. میں اوپر سوکھ رہا ہے نیچے پانی تو جڑ میں یہاں مسئلہ ہے وہاں نہیں, وہاں ہیں, یہاں وجاہ یہ اللہ کا نہیں بنا لوگوں کا کیا بنے گا صاف بات یہ. نماز کس کے آگے چھوٹنا ہے اللہ سے آگے جو اللہ کا نہیں بن سکتا ہے وہ کسی کا نہیں بن سکتا ہے جو اللہ کا وفادار نہیں جو اللہ کی پکار پر لبیک نہیں بول سکتا ہے وہ جہاد کی پکار پہ لبیک ہے کیا امید اس سے یہ اللہ کا نہیں بنا یہ دن میں چھوٹی قربانی نہیں دے سکتا ہے نیند کی یہ جان کی کیا قربانی دے گا منہ دیکھا ہے آئی نے یہ نیند کی قربانی اپنی نیند کو قربان نہیں کر سکتا تو یہ جان کیا قربان کرے گا مال کیا قربان کرے گا اصل قربانی یہ ہاں، یہ ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ ہے ہے اس سے بڑا معلوم پڑتا ہے کہ باتیں ایک طرف ہوا بن جاتی ہیں زندگی بتاتی انسان کیا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے بربادی سے بلکہ اللہ کا حق ادا کرنے والا ہم کو بنا ہے تو یہاں پر یہ طبرانی کی روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جی. ان نہ بین روز نہ بندے اور شرک اور درمیان جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر اور شرک میں واقع ہو جاتا ہے معمولی چیز نہیں نماز کا چھوڑنا کفر اور شرک کہلانے کا حقدار ہے اگر کے میں اس میں اختلاف <تصفح> ہے <تلاتي> کہ آدمی اسلام سے خارج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ایک طبقہ ہوئے جو کہتا ہے یہ کہ اگر سے کپرچ ہے لیکن وہ نہیں جو اسلام سے نکالتے ہیں لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے اور آج بھی حجاز کے علما بہت سارے ایسے ہیں جن کا کہنا ہے کہ جان سے پوچھتے اگر ایک آدمی نے لاپرواہی کی بنیاد پر نماز چھوڑ دی اسلام سے نکل جاتا ہے ایسے بھی علما ہے آپ بتائیے اب اتنا انہیں سنگین مسئلہ ہو گیا چاہے آدمی یہ مانتا ہو کہ بھئی اسلام سے نہیں نکلتا ہے بہت سارے علما یہ بھی کہتے ہیں لیکن یہ ایسا خطرناک مسئلہ ہے کہ جس سے علما میں یہاں تک بات پہنچی کہ حدیث کا انصاب ایسے ہیں کہ آدمی کے عرق اور شر کے بیچ میں کیا ہے نماز کا چھوڑنا ہے یہاں تک کہ حدیث نے کہا گیا کہ نوہی تو انقت مسلم مجھے نمازیوں کے قتل سے منع کیا گیا ہے بعض علما نے اس سے اتمباد کیا کہ جو نماز نہیں پڑھتا سوچ ہی کہ یعنی کہاں تک نوبت آ دی ہے؟ اگر وہی حدیث کے صلات کی بیان تو دین کاارنتے حملہ نہیں کرتے دماغ میں یہ شیار ہے مسلمانوں کا لیکن آج اس شیار کو مسلمانوں نے بسے کچھ ڈال دیا اور دنیا کی ساری چیزیں عام ہیں لیکن نماز نماز کے بارے میں لا پروائی ہے اور خصوصی طور پر فجر کی نماز کی بات ہے بہت ساری حدیثیں تو آپ سن چکے ہیں مقدمے ہی میں کچھ حدیثیں سرسری طور پر میں بیان کرتا ہوں جس سے نماز فجر کی اہمیت معلوم ہوگی پھر ہم دیکھیں گے فجر کی نماز میں رکاوٹ کیا ہے سستی کی وجہ کیا ہے اور کاج کیا ہے نمبر ایک فجر کی سنتوں کی اہمیت کیا ہے پہلے جو دو سنتے ہیں ان کی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی دو دنیا اور دنیا میں جتنی بھی نعمتیں جتنی بھی بھلائیاں ہیں ان سب سے زیادہ بہتر ہیں دنیا میں آدمی نہ جانے جو چاہے کمائے لاکھوں کروڑوں ملین بلین سے زیادہ یہ دو رکتے ہیں جو پدر کی آدمی پڑھ سکتا ہے یہ دو رکتے دنیا کے سارے خزانوں سے بڑھ کے ہیں جس کو اس کی توفیق مل گئی اس نے دنیا کے کے سارے خزانوں سے بڑھ کے نعمت حاصل کر دی دو رکتے کتنا ٹائم جاتا ہے اور یعنی اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ سنت اس میں یہ نہیں کہ سورے بقرہ پڑھی جائے سنت کیا ہے پہلی رکت میں دوسری رکت میں اگر آدمی ایک دم اعتدال کے ساتھ بھی پڑے اور سنت اس میں مزید یہ بھی ہے کہ تیزی سے پڑھی جائے حضرت اللہ فرماتی کہ آپ بہت جلدی یہ چیز کو پڑھتے تھے کہ گویا کہ آپ نے سور فاتحہ بھی یعنی پڑھی اور کیسے پڑھی یعنی ایک دم عام دنوں کے مقابلے میں ایک دم مختصر آپ کے عام طریقے سے بالکل اور مختصر مشکل سے پانچ منٹ اس میں لگے لیکن یہ پانچ منٹ کا کام اس کے لیے دنیا کے سارے خزانوں کے پانے سے بہتر ہے ہر آدمی کر سکتا ہے کوئی مشکل کام نہیں اس کو امام مسلم نے کا رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی فجر کی نماز سے پہلے جو دو رکتیں پڑھی جاتی ہیں کسی اور چیز کا اتنا نوافل کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے جو فجر کی ان دو سنتوں کا کرتے تھے حتیہ کے سفر میں بھی یہ سنتیں پڑھی جائیں گی دو نمازیں ہیں جو لازم نہیں ہے لیکن سفر میں خصوصی اہتمام اس کا کیا جائے گا ایک فجر کی دو سنت اور ایک وزرت پہلی نماز اور آخری نماز نماز کیا ہوتی ہے نہیں آپ آج امت کا حال یہ ہے نبی کا داما نہیں چھوڑیں گے بہت دور کی بات ہے ہم چھوڑ دیں گے اجے حال مسلمانوں کا پھر کیا حق ادا کریں گے نبی کی محبت کا دال محبت کے بہت کر سکتے زبان سے دال محت کے عمل اصل زندگی اس نبی کا حال یہ ہے کہ آخری وقت میں جن کو نماز کے لیے لایا گیا تھا ایسا حال تھا کہ ٹھیک سے زمین پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے فرماتی ہے کہ آپ کو مسجد میں لایا گیا تو ریت میں آپ کے پاؤں گھسٹنے کی وجہ سے انگلیوں سے نشان لکیرے بن رہی تھی یہ حال ہے اس حال میں نبی کو لایا گیا بٹھایا گیا مسجد کے اندر آج مسلمان ہے اس حال میں امام بخاری کہتے ہیں کس حال تک ایک آدمی کو مسجد میں آنا چاہیے سوچیے آج ہمارا حال کھٹا کٹتا ہے کھاتا پیتا ہے باہر چوک میں کھڑا ہوا ہے پان کھاتا ہوا اور ادھر ادھر کے گانے سنتا ہوا اور موبائل پہ واٹس اپ چیک کرتے ہوئے پانچ منٹ توفیق نہیں ملتی اس کو آ है نماز پڑھے فلم دیکھنے جاتا ہے تو پندرہ منٹ پہلے جاتا ہے شروع سے تین گھنٹے پانچ گھنٹے بیٹھتا ہے وہاں پہ گھنٹے اس کو چلتے ہوں لیکن یہاں نہیں اور نماز کے لیے آتا نہیں پہلے نہیں آتا وہاں پہ کیسا آئے گا فلموں کے لیے پہلے جا کے پڑھنا بہار مسلمانوں کا کیسے اللہ تعالی کی نصرت آئے گی پھر فجر کی نماز کے بارے میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی نماز کی فضیلت کیا ہے لئی علی جن اور لئی علی جن اللہ قبر شمسی و قبل غروبی ہے. وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا وہ آدمی جہان میں نہیں جائے گا جو سورت کے نکلنے سے پہلے اور اسی طرح کے اسے دوبنے سے پہلے نماز ادا کرے ہیں. یعنی فجر کی نماز اور آسر کی نماز یہ دو نمازیں بہت اہم نماز ہیں فجر کی نماز اور اصر کی بھی نماز بڑی خصوصی نماز ہے اللہ نے کہا حفاظت کرو اہتمام کرو خصوصی ساری نمازوں کا لیکن خاص طور پہ بیچ والی نماز اور اللہ کے سامنے فرما بردار بنے کھڑے رہو تو یہاں پر اللہ نے خصوصی طور پر آخر کا بھی حکم دیا ہے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے آپ نے فرمایا من البردین دخل ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کرے وہ جنت میں جائے گا کہ اے ایسی نمازیں بھی نہیں کہ بہت دھوپ میں آنا پڑے بھائی بہت تکلیف والی نماز ہے کون آئے سلسلہ کی دھوپ میں نہیں ٹھنڈی نمازیں آسانی پیدا ہو سکتی ہے فجر کی نماز اور آخر کی نماز من منسل البردئی دخل الجنہ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح سے آپ نے فرمایا من منسل آپ سنیے منسلح جو صبح کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کے ذمے میں ہے اللہ کی امان میں وہ اللہ کی امان میں فلایا تو خبردار ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی امان کا مطالبہ کر دے یعنی کوئی مسلمان جب فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی سیکیورٹی میں آ گیا آفیشیلی اب وہ اللہ کی حفاظت میں ہے اگر کسی نے اس کو نقصان تکلیف دی نقصان پہنچایا اللہ اس کا مواخذہ کرے گا جس نے نہیں اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے آج دنیا میں کیا کرتے لوگ انشورنس کرتے ہیں کہ بھائی کچھ نقصان ہو گیا تو حکومت اس کا کیا کرے گی انشورنس ہو چکا ہے تو اس کا انشورنس حکومت دے گی اس کو جو بھی نقصان گاٹا ہوا اس کا کرے گی جو چیز صحیح نہیں ہے آدمی وہ کر رہا ہے جو واقعی صحیح ہے اللہ کی طرف سے حفاظت کا عرادہ ہے اور جو اس کو نقصان پہنچائے جو تکلیف دے گا اللہ اس کی پکڑ کرے گا کہا فَلَا يَا مِن فِي نار <جہنم> کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کا کر دے تو پھر اللہ نشیر کے جہنم میں ڈال دے گا تو ایک آدمی جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے اس کا نام لکھا جا چکا ہاں یہ اب اللہ کی امان میں کیوں فجر کی نماز پڑھی ہے اللہ کی حفاظت میں مسلمان کا دن نماز سے شروع ہونا چاہیے ہمارا دن اخبار سے شروع ہوتا ہے آج کل تو ویسے بھی اخبار کی بجائے دوسرا اخبار کون سا آ گیا سب کو معلوم دیکھیے سب ایک آواز میں کہہ میں واٹس ایپ آج ان سے اٹھتے ہی کیا ڈنتا موبائل ہاں موبائل تک نکالتا کون سے کون سے میسج آئے فیس بک پہ کس نے کس نے لائک کیا آج یہ حال ہے مسلمان کا سلام پھیرا السلام علیکم عبداللہ السلام علیکم و اللہ واٹس ایپ اللہ منسلام کے سلام یہ کا چہرہ بھی اتنی بار نہیں دیکھتا ہوگا دل ہے کہ نہیں بیوی کا چہرہ بھی بولے جب سے برا ہو اس شوق کا بیوی کیا بولتی ہو بلکہ بال بیویا نہیں ملتی شوہر اور بیوی دونوں بھی تو پھر کون کسی شکایت کرے بھائی इसने ला के तोहफे में क्या लिया आ, शादी की एनिवर्सरी में दीदी को भी ला कर ले एंड्रॉइड शरीफ अभी <laughs> बच्चा तुम भी बिजी मैं भी बिजी दोनों बिजी बच्चे रो रहे भाई हमारा क्या होगा हमको कब मिलेगा कि हमको भी कुछ बिजी होने का मौका मिले ये आ रहे हैं आज।, आज आज आज हार आदमी बात कर रहा है कोई किसी से तरह सुन बेटा सुन बाप बोल रहा उसको हाँ बोले ना सुन मैं और ये टाइप भी कर रहा है दोनों हाथ से दोनों अंगूठे उसकी हरकत में और क्या टाइप करते हैं लोग देख के घबराहट होती कौन सी कहां से ट्रेनिंग ले क्या है ये क्या है नासा में गया था किधर ऐसा टाइप हम एक मैसेज भेजे तो इतना लंबा मैसेज करके कर, कर, कर, कर, वापस आ जाता है इसके अंदर टीम तो चला गया है एक्सपर्ट हो चुके हैं लोग उसके इतना फास्ट आप देखें तो क्या आदमी यानी इंसान कितना तरक्की कर सकता है कितना आगे जा सकता है یہ حال ہے مسلمانوں کا تو آج ہماری جو صبح ہوتی ہے یہ واٹس ایپ کے دیدار سے ہوتی ہے لیکن نمازیں زندگی میں نہیں پابندی اس کی ہے انسان پابند بن سکتا ہے کسی بھی چیز کا اس کو خود چننا ہے اور کس کا پابند بنے گا آخری کے بعد لوگ بیٹھے رہتے ہیں بچے کھڑے ہیں بیگ لے کے اور باپ بیٹھا ہوا ہے مفلر باندھ کیوں بتانے والی اسکول کی صبح وہ جا سکتا ہے ادھر نماز تو نہیں آ سکتا نماز کے بارے میں کھلتی میری کیا کروں رات میں وہ دیر تک جاب پہ تھا اوور ٹائم کر رہا تھا بات کی لیکن بچے کو چھوڑنے کے لیے بھی اٹھا. تو اٹھو بچے کی سکول ہے جاؤ اٹھے گا کس مارے گا لے گا بڑے برابر بچے کو لے جا کے چھوڑے گا بارتیں کھڑی رہتی بچے کو لے کے بس آئے گی لے جائے گی اتنا انتظار امام کا کر لے تو امام صاحب خوشی سے مر جائیں इतना कोई इंतजार इमाम ना करता है ने? खुश हो जाए मेरा इंतजार हो रहा है बस वाले का रिक्शा वाले का इंतजार रहा है कि जाए आगे बच्चे उससे पहले जाके पहुंचता है रिक्शा वाले को कभी मौका नहीं होता इंतजार करने का मैं आऊंगा रहेगा ले जाऊंगा नहीं तो नहीं इसलिए पहले जाके बैठता हूँ आप नमाज के लिए इतना जल्दी कभी आके बैठेगा नहीं کبھی دیر ہو گئے امام صاحب کو بےچارے پریشان ہیں بیمار ہے کسی وجہ سے اچانک کیا نہیں امام صاحب کا رکشا والے کا پورا انتظار ہے لیکن کبھی ہم اپنے اوپر غور کرنے کے لیے ہم کو وقت نہیں ہے ہمارے پاس اتنے بزی ہے ہم لوگ ہمارے زوال پہ ہم غور نہیں کر رہے ہیں ہاں بزنس نقصان ہو رہا غور کر رہے ہیں ہم لوگ برابر لیکن ہمارے اپنے حال پر جو ہمارے اندر جو زوال آتا اس کے بارے میں غور نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کی نماز پڑھتا ہے اللہ کے ذمے میں ہے اس کو امام اس کے ہے آئیے دیکھتے ہیں فجر کی جماعت کی فضیلت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے حدیث پہلے ہی سن لی پھر بھی میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں اس کو من منسل العشاء فی جماسی جو عشاء کو جماعت میں ادا کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے آدھی رات اس نے تاجد میں گزاری ہو عشا کی جماعت کے ساتھ آدمی شریک ہو جائے اس میں جماعت سے عشاء کی نماز پڑھے اس کو اتنا ثواب ہے وہ ایسا عمل کر رہا ہے کہ گویا آدھی رات تک اس نے سیام کیا اور وہ منسلک اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے یہ ایسا ہے جیسے اللہ کی بات تک پڑھ سکتے ہم لوگ اتنا رات بس ہے ہماری تعداد نہیں لیکن آدمی بیچارا جو چار بجر کی نماز میں آ جائے شریک ہو جائے گھر سے چلا جائے چاہے رات بس سوتا رہے لیکن اس کا ثواب کتنا ہے رات بھر تحجب پڑھنے کا آدمی آسانی سے حاصل کر سکتا ہے فجر کی فجر تاجب کی تعجب زندگی بھر اگر پڑھتا رہے زندگی بھر تعجب کا ثواب ملتا رہے گا نہیں پڑھ کے ملتا ہے تو کیوں نہ آدمی ایک آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ نکال لے آیا سنت پڑھ لی مسجد کے اندر جماعت میں شریک ہو گیا فوراً چلا گیا اتنے سے وقت میں اس کو کیا ملے گا فضر کی نماز کا بھی ثواب اور رات بھر کے رات بھر کے قیام کا ثابت لیکن آدمی کو اس کی ربت ہونا چاہیے یہ مسلم کی روایت ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عند اللہ فی, و فی جماعت ساری نمازوں میں سب سے افضل نماز جمعہ کے دن جماعت میں فجر کی نماز ادا کرنا ہے ساری نمازوں میں سب سے افضل نماز کون سی ہے جمعہ کے دن فجر کی نماز ادا کرنا ہو بھی کیسے جماعت کے ساتھ میں سب سے افضل نماز ہے اس کو امام برہتی نے شعب المام میں روایت کیا اور ابو نیم فہانی نے الاولیاء میں اسی طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتعاقبون فیکم باللیل نے بدل بدل کر رات اور دن کے فرشتے تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں وہ اجتماع اپنی سلاطل اور سلا تل اثر اور ان کا ان کی ملاقات دو نمازوں میں ہوتی ہے پجر کی نماز میں اور اصر کی نماز میں یعنی جو دو فرشتے ساتھ میں ہوتے ہیں وہ دو فرشتے آتے ہیں یہ دو فرشتے چلے جاتے ہیں پھر دوسرے آتے ہیں پھر یہ چلے جاتے ہیں تو یہ کتنی مرتبہ ہوتا ہے دن میں دو مرتبہ کی نماز میں اور اگر کی ان کی ڈیوٹی بدل جاتی ہے فرشتے بدل جاتے ہیں ثم میارو جو لگین ابا پھر جو رات میں تمہارے پاس رہے وہ اوپر چلے جاتے ہیں آسمان پر چلے جاتے ہیں فیصلہ <بِهِم> اللہ ان سے پوچھتا جبکہ اللہ خود معلوم ہے ان سے زیادہ معلوم ہے کئی فصر تمہیں رات میں جو پرست تھے وہ کی نماز میں اس دوسرے فرشتے آتے ہیں یہ نکل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے جو ان کو چھوڑ کے گئے ہیں وزیر کی نماز میں اللہ پوچھتا ہے کئی فتر عبادی تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا جب تم ان کو چھوڑ کے آئے ہو کیا کر رہے تھے کہتے ہیں فَيَقُولُونَ ترک وَهُمْ عطینہ ہوں وَهُمْ سلون ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ نماز ہی کے حالت میں تھے نماز پڑھتا ان کو چھوڑ کے آئے اور جب ہم گئے تھے ان کے پاس تب بھی وہ نماز میں تھے اکثر میں گئے تھے آخر کی نماز پڑھ رہے تھے اور فجر میں ان کو نماز پڑھتا چھوڑ کے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھتے ہیں تو فرشتوں کی رپورٹنگ اچھی ہوتی ہے فرشتوں کی رپورٹنگ کیسی ہوتی ہے اچھی نماز گئے تو نماز پڑھ رہے تھے آئے تو نماز پڑھ رہے تھے تو یہ اچھا ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے یہ بخاری اور مسلم کی حبیض آئیے دیکھتے ہیں فجر میں تقصیل کے اخبار کیا ہیں کیوں سستی ہو رہی ہے جب اتنی فضیلت ہے تو سستی کیوں نمبر ایک نیند نہیں کھلتی پہلی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کو سوتا ہے تو فرشتہ اس کی بھی میں یہاں پر تین گرہ لگاتا ہے تین گانٹ لگاتا ہے یضرب کل کو عَلَيْكَ لَيْلٌ فَرْ بولتا ہر گرہ پر کیا بولتا ہے پھوکتا ہے پڑتا ہے معلوم نہیں لیکن ہر گرہ پر کیا کہتا ہے اس پر نوٹ لگاتا ہے کہتا ہے لمبی رات ہے سوتا رہے اور سب اس کی عموماً سبھی اس کی بات کو سمجھنا اپنا لمبی رات ہے سوتا رہے پر بھائی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا ہے اگر آدمی کی نیند کھل جائے عموماً جس کی نیند میں رات میں ایک دو مرتبہ نیند کھلتی نہیں عموماً نیند کھلتی ہے کراٹے لینے والوں کی بھی کھلتی ہے اچانک تو نہیں کھلتی تو لوگ کھلوا دیتے ہیں اور کوئی آدمی ہے جو کروڑ پکا نیند کھلتی ہے کبھی کچھ وجہ سے بچہ روتا ہے نیند کھلتی ہے تو جب آدمی کی نیند کھل جاتی ہے اس وقت میں پدک اور اللہ اور اللہ کو یاد کرے جب آدمی کی نیند کھلے تو کیا کریں اللہ کو یاد کرے تو ایک گرا کھل جاتی ہے ایک بندھن کھل جاتا ہے کیونکہ قید کر لیتا ہے اور آدمی اس کو تو ایک بندھن اس کا کھل جاتا ہے اور ان تبد ان شوتا پھر اگر وہ اٹھ کے رضوی کر لیں تو دوسرا بندھن بھی اس کا دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے انشاء اللہ اور پھر اگر نماز پڑھے انشاء اللہ تیسری جو گرہ تھی وہ بھی کھل جاتی ہے تو تین عمل کیا ہے نمبر ایک پہلا اللہ کا ذکر کرنا الحمد للہ آحیہ نابم احمد آبی نیند کھلے تو اس کی پڑے یا جو بھی اختار آئے حدیث میں کروڑ بدلتے وقت اگر وہ ذکر کرے ایک گرس ہو جاتی ہے نمبر دو اٹھ کے وضو کرے اور نمبر تین نماز پڑھے یعنی کی نماز تو کیا ہو جاتا ہے تینوں بھی بندن اس کے کھل جاتے ہیں اور اور صبح سال میں کرتا ہے کہ بالکل حشاش بشاس خوش مزاج وہ ہوتا ہے طیب النفس ایک دم ہیپی اندر سے ایک دم کوئی بوجھ نہیں کوئی بوجھل پن نہیں اچھے سے وہ صبح کرتا ہے فریش اٹھتا ہے وہ اللہ اف بحقی سنسی اور اگر وہ سوتا رہے یہاں تک کہ اس کی نماز فجر کی بھی چلی جائے تو اس حال میں اٹھتا ہے اف بحقیسن وہ ایک دم بدمزاج ہو کے اٹھتا ہے اور ایک دم سستی اس پر چھائی رہتی ہے دن بھر کیوں فجر کی نماز کو اس نے کیا کیا برباد کر دیا اسی لیے بار سلح نے کہا یہ فجر کی نماز کی برباد کرتا میں لیکن چونکہ واجب نہیں ہے لہٰذا اس کی سزا بھی نہیں ملے گی اس کو لیکن فجر اگر چھوڑتا ہے تو یقینی طور پر کیا ہوتا ہے خبر وہ ہوتا ہے تو یہاں پر یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے پہلی وجہ کیا ہے شیطان کا اس پر گرا لگانا اور اس آدمی کا اٹھنے کے باوجود بھی پھر سے واپس سو جانا نیند نہیں کھلتی یہ کہنا یہ بات غلط ہے شیطان کے اثر سے بعض وقت آدمی سوتا رہتا ہے نمبر دو ایمان کی کمزوری آدمی کے دل میں ایمان کمزور ہونا یہ وجہ ہے دوسری اللہ, تعالی فرم... اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لئیس صلاة افضل علی المنافقین من الفجر والعشاہ فجر اور عشاہ سے بڑھ کر منافقین پر کوئی نماز باری نہیں ان دو سے باری کوئی نماز نہیں ان دو سے مشکل نماز ہوئی نہیں ولو یعلمون ما فیہما لآتوہما ولو حبون اگر انہیں واقع معلوم ہو جاتا اگر واقعی انہیں یقین ہوتا واقعی احساس ہوتا کہ اس میں کیا خواب ہے اس کی کیا اہمیت ہے یا گھسٹتے ہوئے بھی اگر آتے تو ضرور آتے ہیں اس حدیث کو بھی امام البقاری مسلم نے روایت کیا ہے یہ نفاق ہے ایمان کا ایپ ہے جو آدمی کو فجر اور عشاء میں آنے سے رکاوٹ بنتا ہے اگر کسی کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو وہ بیمار پہنچا ہے ایمان کا بیمار ہے نمبر تین اللہ کے ڈر کی کمی اللہ کی تعظیم کی کمی اللہ کے حق کے کی معرفت میں نقص یہ ہے جو اس کو آنے سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ پر ماتعین بھی صبری اللہ کی مدد حاصل کرو اللہ سے مدد طلب کرو اللہ سے استعانت کرو صبر سلاد کے ذریعے سے صبر اور نماز کے ذریعے سے اور ہاں یہ نماز بڑی بھاری ہے یہ نماز کیسی ہے بڑا بوجھ ہے ہاں مگر ان کے لیے نہیں جو واقعی اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والوں پر نماز بوجھ نہیں ہے کون لوگ یہ اللہ رب جنہیں یقین ہے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے ان کی ملاقات ایک دن اللہ سے ہونے والی ہے وہ اللہ اور پلٹ کے ان کو اللہ کی طرف جانا ہے تو جنہیں اس بات کا استہبار ہے کہ آج میں اللہ کے گھر میں نہ جاؤں ایک دن تو قیامت کے دن تو اللہ کے پاس پیش ہونا ہے اور موت کے بعد لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے میں آج نماز سے بھاگوں گا آج میں مسجد سے بھاگ رہا ہوں لیکن حجر کے میدان میں جمع جانے سے نہیں بھاگ سکتا یو میمس رب العالمین جس دن رب العالمین کے سامنے لوگ جمع ہوں گے اور اس کے آگے کھڑے ہوں گے تو ایک دن تو آنے والا ہے تو آج میں بھاگوں آج اذان ہو رہی ہے میں نماز کے نہیں جا رہا اپنے گھر سے نہیں نکل رہا لیکن کل کل کے دن سو سو کا جانے والا ہے اور قبر سے مجبوراً مجھ کو جانا پڑے گا وہاں جہاں بلایا جا رہا ہے آج نہیں جا رہا لیکن کل جانا پڑے گا حشر کے میدان آج میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے سستی کر رہا ہوں نہیں جا رہا ہوں لیکن کل کو اللہ کے آگے کھڑا ہو کے زندگی بھر کا احساس ہے یہ ایک دن ہونے والے جتنے احساس ہیں وہ برابن کے جائیں گے تو اللہ عرب العالمی کا ڈر اور اللہ کے آگے اپنے کم تر ہونے کا احساس اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس آدمی کو نماز کے لیے لاتا ہے اور نماز آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی مشق کرتا ہے قیامت کے لیے یہاں صحیح مشق وہاں کا نئے یہاں نہیں کیا وہاں مشکل ہو جائے گا نمبر چار بیماری اور تھکن طبیعت ٹھیک نہیں بہت تھکا ہوں رات بھر میں پکنک پہ گیا تھا اور پارٹی میں گیا تھا روح بہت سارے لوگوں کے تھکن تھکن کی وجہ سے جاب پہ ہوں تھکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھ کے آئے کا نبی اللہ علاقہ فرماتی لا تدع قیام اللیل. کی نماز قیام ال چھوڑ. چھوڑ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یام الحل چھوڑتے نہیں تھے وہ کا نا ادا ماربا اور قیرہ صلاحدن کہ آپ بیمار بھی ہوتے اور آپ بہت تھکے ہوئے بھی ہوتے تب بھی آپ رات کی نماز نہیں چھوڑتے بیٹھ کے پڑھتے لیکن پڑھتے تعجب کا حال ہے اور بخشی بالکل بخش ہو چکی ہے مغفرت ہو چکی ہے پھر بھی یہ حال ہمارا معلق ہے ہمارا معاملہ معلط ہے معلوم نہیں جنت کی طرف یا معلوم نہیں جہنم کی طرف لیکن ہم لوگ ایسے بے فکر ہو کے سو جاتے ہیں اپنی تو گویا کہ نا ہو چکی ہے بلکہ جنت انتظار میں ہے آتے کم مرتا اور کب جنت میں آتا ہے آپ تھکے ہوئے ہوتے ایک دم بیمار ہوتے تب بھی کی نماز نہیں پڑھتے آپ بیٹھ کے پڑھتے اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے لیکن آج ذرا سی تھکن ہو رہی پاؤں بہت دکھ رہا ہاتھ بہت دکھ رہے سر بہت دکھ رہا پیٹ بہت دکھ رہا موڑ نہیں موڑ نہیں نماز پڑھتا آپ ہارے مسلمان چلیے یہ اس بنیاد پر نماز چھوڑنا غیرتی ہے بے غیرتی ہے اللہ کو پہچان نہیں اس سے پہچانا نہیں اس کا باپ کون ہے کمپنی کا باپ یا رب العالمین اس کا مالک کون ہے کمپنی کے باس کی بات کتنی بلا بو رہا ہے کھانا کھا کے تو جاؤ کھانا گرا نہیں باس کا بو ہے باس کی طرف سے اذان ہوئی ہے برا اپن چائے کھانا چھوڑ کے جائے کی نماز نماز آزان ہی تو ہے بھائی اللہ اسی طرف سے تو اپنا ہی ان اللہ ان اللہ رحیم یہ حال ہے مسلمان ہم دیکھیں ہم نے کتنا بڑا ناکام دیا اپنی زندگی میں غور کریں تو یہ حدیث ہم کو بتاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار اور تھکے ہوئے ہونے کے باوجود تحج کا اہتمام کرتے تھے ہم کم سے کم امتی ہونے کے ناطے کم سے کم فجر کا تو اہتمام کریں تاجر نہ صحیح فجر تو پڑے اگر واقعی ہم امتی مانگتے اپنے آپ کو کسی اللہ کی رعایت کرے یہ ابھی سبود حاکم ہے آئیے دیکھتے اس کا علاج کیا ہے نمبر ایک آخرت کی فکر آخرت کے دن کو سامنے رکھنا حجر کے دن جمع ہونے کو سامنے رکھنا اور باقی نمازیں آسان ہو جائیں گی اللہ نے مرد ہیں جنہیں غفلت میں نہیں ڈالتی ہے نہ ان کی تجارت نہ ان کا بیچنا اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور کے ادا کرنے سے ان کی تجارت ان کا بیچنا انہیں غافل نہیں کرتا ہے نہ اللہ کے حق سے نہ بندوں کے حق سے نہ عبادتی امور سے نہ مالی حقوق سے اور وہ یقاف نہ یومن تقلبی الخلوب البساد وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں نگاہیں اس جس, جس میں دل اور نگاہیں اٹ پلٹ, پلٹ جائیں گی گھبراہٹ کی وجہ اس دن سے وہ آج ڈرتے ہیں جس دن مشقین اور کفار اور پجار کا حال بگڑ جائے گا ان کی حالت آج ہی بگڑی گئی ہے لہذا اس ڈر کی وجہ سے اس کی تیاری آج ہی کر رہے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن جب ان کو بلایا جائے تو اچھے حال میں اللہ کے رام نے جمع ہو تو پہلی جو چیز ہے آخرت میں حشر کے میدان میں سور پونکا جائے گا تو حشر کے میدان میں جانا ہے چاہے نہ چاہے اس کو یاد رکھیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے یہ یاد رکھے گا تو آج اپنی اپنے گھر سے نکل کے مسی تن جانا آسان ہوگا نمبر دو اجر کا یقین اجر کا یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما لوالم اللہ اول تم علم یجید مال ہی لستا اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ ازام دینے میں اور پہلی شخص میں نماز پڑھنے میں کیا ثواب ہے اور انہیں یہ بھی اگر شرط رکھی جاتی کہ اس کے لیے وہی پہلی سف میں شریک ہوگا یا اذام دے گا جس کا قرآن میں نام آئے گا تو لوگ اس کے لیے بھی لڑ جھگڑ کے تیار ہوتے ہیں ہاں ڈالو ہمارا نام نکلے گا تو ہم دیں گے ایسے ہی کسی کو اپنا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے اتنا زیادہ لوگ اس کے لیے تیار ہوتے آمادہ ہوتے و لو نما فی تحجیری اور زہر کی نماز کے لیے جلدی جانا اگر انہیں واقعی کا سوا معلوم ہوتا تو اس کے لیے ضرور جلدی جلدی جاتے و لو علما فرسمتی اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ رات کی نماز میں اور صبح کی نماز میں کیا ثواب ہے کیا اللہ عطا کرے گا تو اگر گھسٹ کے آنا ان کے لیے ممکن ہوتا تو گھسٹ کے آتے ہیں اگر انہیں لو صرف یعلمون، لو یعلمون علمی بات کے لیے نہیں ہے، یقین کے ساتھ جاننے کو لو یعلمون ہیں اس لیے کئی جگہ پر اللہ نے بتلا دیا اور کہا لو کامون ابھی تو بتا دیا پھر کاش کے جانتے کا کیا مطلب علم وہی ہے جو خشیت اور یقین کے ساتھ ہو اگر علم کے ساتھ ڈر نہ ہو اللہ کا کشیت نہ ہو تو علم بےکار ہے لہٰذا کاش کہ انہیں اس کا احساس ہوتا ہے تو اگر احساس ہوتا تو ضرور آتے ہیں صرف جاننے سے کچھ نہیں ہوتا احساس جب تک نہیں ہوتا ہے جاننا فائدہ نہیں یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے نمبر تین بجر کا آسان ہونا کیسے ہوگا رات میں لمبی بے فائدہ گپ شپ بند سب سے بڑی وجہ اگر آپ دیکھیں تو یہی ہے सारे जहां का दर्द हमारे ही सर है। है में है सारे जहां का शर भी हमारे ही घर में है सारे जहां का दर्द हमारे ही सर में सारे जहां की फिक्र कर रहा है इसका सर दुख रहा है क्यों बहुत टेंशन क्या बोले उम्मत का हाल बहुत खराब है उम्मत का हाल की तेरे को इतनी फिक्र है घर में देख बच्चे भी, भी उनकी फिक्र तेरे को है नहीं सारे जहा का दर्द हमारे ही सर में है और سارے جہاں کا شر بھی ہمارے ہی گھر میں ساری برائیاں میرے گھر میں ہیں لیکن میں سارے جہاں کی فکر کرتے پھر رہا ہے کہ میں ہوٹل میں بیٹھا بڑا ہوا کہ صاحب بند کرنا ہے مجھ کا وہ بند کرے تو اس کو پہلے فکر ہوگی اس کا بھی ٹائم ختم ہو گیا نہیں اس کا بھی چالو ہے لیکن گھر کا حال کیا ہے بی بی نہیں پوری دنیا میں تو خلافت قائم کرے گا تو گھر میں تیرے خلافت ہے بیوی مانگتی پردہ کر بولے تو سنتی نہیں अगर घर में बोल दे मैं कल टीवी निकाल रहा हूं है निकालने की हिम्मत नहीं पूछ मैं बोलने की हिम्मत है अगर निकाल दे तो बीवी इसको घर से दे निकाल देगी ये टीवी निकाले तो बीवी इसको निकाल देगी घर जारी मैं कहेंगे तो तुम निकलो यहाँ से ये हाल है और सारी दुनिया से हाँ दूसरे भाषाओं को निकालेगा ही घर से टीवी नहीं निकाल सकता ये رات میں بے بے فائدہ پاتے ہیں اللہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم النوم قبل العشاء والحديث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ اس کی وجہ سے ضائع ہو جائے گی آدھی رات نکل جائے گی عشاء کا وقت کب تک ہے اور آدھی رات تک تک ہے تک نہیں ہے, کی کا وقت ہے. یہی بات شیخ می نے اور بہت سے آدھی رات تک اس کا وقت ہے کیونکہ اس کے بارے میں سات ابھی سے آئی ہے آدھی رات ہو گئی عشاء کا وقت ختم ہو گیا اب گناہ کا وقت شروع ہو گیا یعنی اب اگر پڑے گا تو آدھا تو ہو جائے گی لیکن گناہ گاری کے ساتھ میں یہ نہیں کہ آدھی رات ہوگی شروع آدھی رات ہو گئی چھوڑ دو عشاء ایسا نہیں ہے گناگار ہوگا ویسے جیسے صورت درد ہو جائے تو اکثر کب جو ہے کیا ہو گیا ختم ہو گیا اب گناہ کے ساتھ پڑے گا پڑے گا بغیر گناہ کی نہیں تو میں قبل عشا کی عشا سے پہلے سونے کو آپ پسند نہیں کرتے تھے اور حدیث اور عشاء کے بعد گپ شپ کو آپ پسند نہیں کرتے تھے بات چیت آدمی کر سکتا یہ گپشپ بیٹھ کے لمبی یہاں کا ایران کا توران کا اور عرب کا اور ادھر کا عرب کے حکیم لوگ کیا کر رہے ہیں یہ سب باتیں بیٹھ کے یہ کچھ ہونے والا نہیں ملنے والا نہیں سیم جو ہے کیسے روزانہ سالوں سال آدمی پلے کرتا ہے کوئی کیسے کرتا کچھ نہیں شریعت کا نفاذ پوری دنیا میں ہونا چاہیے قانون یہ ہونا چاہیے وہ قانون کیا ہے اور تابوت ہے تیرے گھر میں کون سا قانون چل رہا ہے بیوی کا نام کون سا قانون چل رہا اسلام گھر میں نہیں تیرے ساری دنیا میں نافذ کرے گا نہیں تو یہ گپ شب بے فائدہ بات ہے نمبر چار یعنی فجر کے لیے اٹھنے میں آدمی اٹھانے والے ذرائع اختیار کریں یا تو وہ پرد ہو یا تو مشین لیکن اس کو دور رکھے اپنے کیا کریں الارم لگائے لیکن آٹھ بجے کا نہیں کون سا ہو سکے تو تاجد کا لگائے ٹھیک ہے بھائی نہیں ہو سکتے کم سے کم فجر کا اور الارم کو یعنی موبائل کو کیا کرے اپنے سے اتنا دور رکھ کے اس کی آواز اس تک آئے لیکن اس کا الارم بند کرنے کے لیے اتنا جانا پڑے کہ اس کی نیند ختم ہو جائے لوگ کیا کرتے ہیں الارم لگاتے ہیں تقوی کے ساتھ ایک دم بسم اللہ بول کے جیسا بھی گنا ہے لیکن اتنے قریب رکھتے ہیں تو نیند میں وہ بچتا ہے تو پھر ایک آٹو پائلٹ شروع ہو جاتا ہے کہ آدمی نیند ہی میں बराबर ढूंढता उसको आग नहीं खुली अभी एक्सपर्ट हो चुका है। जाता उसको बराबर मोबाइल और लेके उसका क्या करता अलार्म बंद करके छोड़ देता है वो मोबाइल होता मैं तो उठाया तो, नहीं तो अब से <laughs> मेरा काम तो हो गया इनकी बड़ी उम्मीद हाँ मैं तो बड़ी मैंने मैं मेरा काम किया पकड़ेगा अब ये बंद करके सो जाता है ऐसा दूर रखिए یا ایسا آدمی جو بڑا زدی ہو اور اس کو اٹھا کے چھوڑتا ہو گھر میں ایسے آدمی کو بولے بیوی اٹھتی ہے تو بولے پانی ڈالو میرے پر. ایسا آدمی ہو جو کسی کو بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں, میں کہتے ہیں. انا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ اور پڑھ میں تو ٹرین میں سوتا ہے آدمی کو سمجھ کے سوچتا ہے یا تو معاپ ہے نا پڑھے نماز ٹرین میں تو وہی ہوتی ہے نماز بولے یار پڑھنے نہیں جمتا ٹرین میں کیسے پڑھے گا آدمی کھانا برابر جمتا ہے کھانا برابر جمتا نماز نہیں جمتی کتنے بھولے ہم لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے اور معروف بھی نہیں دھوکہ دے آپ نہیں سفر میں جب آپ ہوتے تو آپ کہتے کون ہے جو رات کو ہماری ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھ لگ جائے اور ہم صبح کی نماز ضائع کر دیں تو کون ہے جو اس کی نگرانی کرے گا تو آدمی آپ طے کرتے تھے اور بلال ان آنا. حضرت بلال تیار ہوئے اور کہا کہ اللہ کی رسوم میں تو کوئی آدمی ایسا جو گھر بزرگ ہے مثال کے طور پر وہ عام طور سے پڑھتے ہیں نماز وہ یہ سمجھتے کہ پوری فیملی کی طرف سے پڑے کی میں ادا کر رہا ہوں یہ حال ہے گھروں میں تو کوئی آدمی ایسا جو تب تک کے شیشے پر پتھر میں رہے ہے کھڑکی سے جب تک یہ اٹھ کے باہر آتا نہیں یا کوئی آزاد لگا ہے یہ آدمی اہتمام کرے تو فجر کی نماز آسان ہوگی جو آدمی فجر کی نماز پابندی سے پڑے گا اس کی زندگی میں اور مزاج میں نکھار پیدا ہوگا اللہ رب العالمین اس کا اہتمام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں اور اگر نماز زندگی میں آتی ہے بہت ساری خیر زندگی میں آئے گی نماز سے نکل جائے گی بہت ساری خیر تو نکلے گی بلکہ بہت سارے شر آئیں گے اللہ نے فرمایا ان سلاح تنگ آنے کا شاول من کر یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور قرآن سے معاشرے کی صلاح میں نماز کا بڑا دخل ہے اگر معاشرے کی صلاح ہم کرنا چاہتے ہیں نماز کی صلاح سے ہم شروعات کریں معاشرہ سدھر سکتا ہے ایسی نماز جو سنت کے مطابق ہو اور اخلاط اور خوشو کے ساتھ ہو ایسی نماز اگر مسلمانوں کی بن جائے ہمارا مشتمہ ہمارا بچرہ اچھا ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائیں اس, اس کی توفیق ہم سب کو مردوں کو عورتوں کو سب کو نصیب فرمائیں بچوں کو نصیب فرمائیں خوب اور سب اللہ علیہ و رکم